الحمد للہ ابلس اما بادہ محترم اور پیارے سین بھائیوں اور مدنی سین کے ناظرین الحمد اللہ ہم حاضر ہیں سلسلہ احقام قرآن میں محترم ناظرین قرآن مجید حکام حمید کے تحت جب تصطیری نکات پر گفتگو کی جاتی ہے تو مختلف علوم اور فنون کو سامنے رکھتے ہوئے گفتگو کی جاتی ہے مثال کے طور پر اہل لغت قرآن کی لغوئی اعتبار سے تفسیر کرتے ہیں اس کی توضی و تشریح کرتے ہیں اہل بلاغت اسی اعتبار سے فقہ اسی اعتبار سے قرآن قریب فرقان حمید پر گفتگو کرنے کے جو بھی انداز ہیں اس میں سے ایک انداز یہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کے موضوعات کو لے کر قرآن مجید فمید پر گفتگو کی جائے اگر ہم موضوع کے اعتبار سے دیکھتے ہیں تو قرآن مجید سرکان حمید میں بہت سارے موضوعات ہیں لیکن جو نمایاں موضوعات ہیں مرکزی موضوعات ہیں اس کو بیان کرتے ہوئے فقی ابو رحمت اللہ رحمۃ اللہ تعالی لکھتے ہیں کہ قرآن مجید سکان حمید میں سات مرکزی موضوعات ہیں زمانۂ ماضی کی خبریں بیان کی گئی ہیں تو صرف بیان کیے گئے ہیں انبیاء علیہ السلام کے واقعات ان کی امتوں کے احوال اور ان کا تذکرہ بیان کیا گیا ہے اسی طریقے سے زمانہ مستقبل قیامت کا قائم ہونا مستقبل کے تعلق سے اور بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو قرآن مجید و قان حمید نے بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کی ہیں اسی طریقے سے مختلف اعمال کی جو جزا ہے انعامات ہیں وہ کیا ہوں گے وہ بیان کیے ہیں مختلف اعمال کی جو سزا ہے وہ کیا ہوں گے وہ بیان ہیں قرآن مجید فقان حمید میں بڑی ہی حکیمانہ انداز میں امثال امثال بیان کی گئی ہیں کے ذریعے سمجھایا گیا ہے اسی طریقے سے مواعظ ہے موائز ہے یعنی تسکیر لوگوں کو ڈر سنانا انہیں ہدایت کا راستہ بتانا یہ قرآن مجید فقان حمید کے موضوع میں شامل شدہ ایک بات ہے ساتویں نمبر پر جس عنوان کو فقہ نے بیان کیا یا علماء نے بیان کیا وہ عنوان ہے کہ قرآن مجید فقان حمید احکام کو بیان کرتا ہے مسلم ناظرین کرام احکام کسے کہتے ہیں آپ نے رفت سنا ہوگا جیسے احکام حج احکام تجارت اب ہمارا سلسلہ ہے حکام قرآن احکام کسے کہتے ہیں احکام جمع ہے حکم کی وصد لگوی اعتبار سے روکنے کو حکم کہا جاتا ہے لیکن اس بات ومرینرین کسی چیز کو ثابت کرنا ہے کسی چیز کی نشی کرنا حکم کہلاتا ہے اور خیال میں ہمارے ہاں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے آرڈر کرنا آپ دیکھتے ہیں کہ کورٹ کے اندر آڈر کیے جاتے ہیں تو یہ آدمی بری ہے اس پر الزام ثابت نہیں ہو سکا نشی گردی جرم کی یہ آدمی قصوروار ہے اس کی یہ سزا ہوگی لہذا سزا کا اس بات اس کے کر دیا تو حکم کہلاتا ہے کسی چیز کی نفی کرنا یا اس بات کرنا اسی اعتبار سے حاکم کو یعنی حکمراں کو حاکم اس لیے کہا گیا کہ وہ مختلف آرڈرز جاری کرتا ہے ریاست کا نظم چلاتا ہے حکم کی شری تعریف کیا ہے یہ بات سیکھنے کے لائق ہے علماء نے لکھا کہ حکم کی جو شری تعریف ہے وہ یہ ہے الحکم و اصر خطاب اللہ تعالی اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں سے جو خطاب فرماتا ہے وہ خطاب المتعلق بھی افعالمکلفین جو مکلفین کے افعال سے متعلق ہو طلبن او اور او اواً یعنی اس کے اندر کسی کام کے طلب کو بیان کیا گیا ہو خواہ کام کرنے کا طلب ہو جیسے حکیم الصلاح نماز ادا کرنے کا حکم دیا گیا لا تقربہ سے دور رہنے کا حکم دیا گیا تو طلب کے اندر کبھی کسی فیل کا ترک ہوتا ہے اور کبھی کسی किसी کی ادائیگی مراد ہوتی ہے है اوقات ایسا حکم ہوتا ہے جس میں لوگوں پر بندوں پر چھوڑ دیا جاتا ہے کہ اب تمہاری مرضی ہے کام کرو یا نہ کرو یہ بھی حکم ہی کی ایک قسم ہے بال اوقات حکم ایسا ہوتا ہے کہ وہ دوسرے حکم کی شرط بیان کر رہا ہوتا ہے مثال کے طور پر, پر حمید میں بیان کیا گیا یازین عامن تم اثرات فخر دو جب نماز کے لیے کھڑے ہو تو وضو کرو مطلب پوا کے جو ارکان ہیں جو فرائض بیان کیے گئے ہیں تو نماز کے لیے وضو بطور شرط پہ بیان کیا گیا ہے تو جو آکام لائیا ہیں وہ تین قسم کے ہیں ایک حکم وہ ہوتا ہے جس میں کسی کو کام مطلوب ہوتا ہے اس کی ادائیگی مطلوب ہوتی ہے یا اس کا ترک مطلوب ہوتا ہے دوسرا حکم وہ ہوتا ہے جو تقریر پر مشتمل ہوتا ہے چوائس پر مشتمل ہوتا ہے چاہے تو اس کی ادائیگی کی جائے چاہے تو نہ کی جائے یہ وہاں بیان کیا جاتا ہے کہ جہاں پر عام طور پر جواز بیان کرنا مقصود ہوتا ہے لوگ تردم میں ہوتے ہیں یہ کام جائز ہے یا نہیں تو ایسے مواقع پر ایسا حکم دیا جاتا ہے یہ کام ٹھیک ہے چاہے تو کر لو چاہے نہ کرو تیسری جو چیز ہے وہ ہے کہ عبادات کے لیے مختلف شرائط ہیں اسباب ہیں جیسا کہ نماز کا معاملہ ہے نماز کے لیے جو ہے وہ ایک شرط وقت ہے وقت کے تعلق سے جو نا قان مجیف قان امیر ہی نے جو ہے نا وہ تفصیل کے ساتھ آکام بیان کیے ہیں تو ہم نے سنا کہ حکم جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس خطاب کے اثر کو کہتے ہیں اس کتاب کے خلاصے کو کہتے ہیں کہ جو بندوں کو احکام دینے جب اللہ تبارک و تعالیٰ حکام دیتا ہے وہ مختلف طرح کے ہوتے ہیں ان کو حکم کہا جاتا ہے محترم اور پیرٹ چین بھائیوں اور مدنی کے احکام لہیہ کی پھر علماء نے تین اقسام بیان کی ہیں کچھ احکام ایسے ہیں جن کا تعلق عقائد نظریات ایمانیات سے متعلق ہے ایسے احکام پر جس فن میں جس علم میں گفتگو کی جاتی ہے اس علم کا نام ہے علم عقائد یا علم کلام کچھ احکام وہ ہیں جن کا تعلق باطنی امور سے ہے مثال کے طور پر بدغمانی نہ کرنے کا حکم توکل اختیار کرنے کا حکم باتولی امور سے متعلق جو احکام ہوتے ہیں ان احکام سے علماء جب گفتگو کرتے ہیں تو ایسے فن کو ایسے علم کو علم تصوف کہا جاتا ہے کچھ معاملات وہ ہیں جس کا تعلق بندے کے ظاہر کے ساتھ ہوتا ہے جیسے نماز پڑھنا روزہ رکھنا حج ادا کرنا دیت قصاص کے مسائل قزہ کے مسائل ذراست کے مسائل اس کا تعلق بندے کے ظاہر سے ہے تو وہ احکام کے جو بندے کے ظاہر سے متعلق ہیں ایسے احکام کو جس علم کے اندر جس فن کے اندر زیر بحث لایا جاتا ہے اس فن کو علم فکر کہتے ہیں آپ سوچ رہے ہوں گے یہ سب باتیں میں کیوں بیان کر رہا ہوں یہ ایک مقدمے اور تمہید کے طور پر یہ باتیں عرض کی جا رہی ہیں آج پہلا سلسلہ ہے تاکہ آپ کے ذہن میں یہ بات واضح ہو جائے کہ احکام کہتے کس کو ہیں اب ہم آتے ہیں احکام قرآن کی طرف ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ احکام قرآن کا لفظ جب بولا جاتا ہے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ تینوں طرح کے حکام اس میں شامل ہوں وہ حکام جو عقائد و نظریات کے متعلق ہیں وہ حکام جو باطنی امر سے متعلق ہیں وہ حکام جو ظاہری عمر سے متعلق ہیں تینوں طرح کے احکام اس سے متعلق ہونے چاہیے تھے لیکن ایک دلچسپ صورتحال یہ ہے کہ لفظ احکام قرآن زیادہ مشہور ہو گیا ان چیزوں کے متعلق جس کا تعلق علم فکر میں بیان کی جانے والی چیزوں سے ہوتا ہے ہمارے فقائے کرام محدثین مفسرین نے جو کتابیں تسنی فرمائیں احکام قرآن کے تعلق سے انہوں نے ان آیات کو لے کر کتابیں لکھی جن کا تعلق حلال و حرام سے تھا حلال و حرام کے وہ مسائل کہ جو ظاہری امور سے متعلق ہیں جیسے نماز روزہ زکات یعنی جو امور فقہیہ ہیں ان سے متعلق جو احکام ہیں علماء نے جو کتابیں لکھی ہیں احکام قرآن کے تعلق سے ان آیات کو کا انتخاب کیا جو ظاہری معاملات سے متعلق تھے بہت ساری علماء نے یہ کام کیا اولین جو کام کیا گیا دوسری اور تیسری صدی کے اندر ان میں سب سے سارے فہرست ہیں امام تحاوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فقیہ میں سے بہت بڑے مشتر ہیں اسی طریقے سے فقیہ اناف ہی میں سے صدی کے اندر ایک بہت بڑا کام کیا امام ابو بکر بقدساس رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے, نے بھی احکام قرآن کے نام سے کتاب تسلی فرمائی امام بحقی رحمتہ اللہ تعالی علیہ نے امام شافائی رضی اللہ تعالیٰ کے جو کتب ہیں ان سے اخذ کر کے کتاب مرتب کی جو حقیقت میں جو مواد تھا وہ امام شافی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کا مرتب کردہ تھا لیکن اسے جمع کیا امام بحقی شافی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کے علاوہ بھی مختلف ادوار کے اندر مختلف صدیوں کے اندر احکام قرآن پر علماء کتابیں لکھتے رہے بر پاک و ہند کے اندر آخری کتابوں میں سے دو کتاب سب سے مشہور ہوئی اور جسے بہت پذیرائی ملی وہ کتاب تھی اورنگزیب بادشاہ بڑا ہی نیک اور پہس بادشاہ تھا اس بادشاہ کے استاد تھے ملا احمد جیون رحمت اللہ تعالی علیہ ان کی کتاب تھی تفصیلات احمدیہ تو انہوں نے یہ کتاب تسلی فرمائی بہت مشہور معروف ہوئی اس کے تراجم بھی ہوئے ہیں اس کی مطلب کہ کئی طرح سے اس پر کام ہوا ہے بہت مفید کتاب ہے تو انہوں نے تقریباً دو سے ڈھائی سو آیات لے کر یہ تفسیر لکھی ان آیات کو لیا جس کا تعلق ان چیزوں سے ہے کہ جو علم فط میں زیر بحث لائی جاتی ہے اب جو آم سے متعلق آیات ہیں اگر ہم اجمالی طور پر دیکھیں تو تمام ہی وہ آیات شامل ہونی چاہیے جس کا تعلق عقائد نظریات سے ہے جس کا تعلق باقی امور سے اور جس کا تعلق ظاہری امور سے ہے لیکن اگر ظاہری امور سے متعلق آیات کو دیکھیں تو اس میں علماء کے مختلف اقوال رہے ہیں بعض علماء نے بیان کیا کہ زیادہ مشہور جو قول بیان ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے اور امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے تعلق سے بیان ہوتا ہے کہ جو احکام پر مشتمل آیات ہیں فقہی احکام پر مشتمل وہ پانچ سو ہیں یعنی پانچ سو ایسی آیات ہیں جس کا تعلق فقہی احکام سے ہے لیکن خود ملا جیون رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب کتاب تشمی فرماتے ہیں تو انہوں نے دو سے, سے ڈائی سو کے قریب آیات کا انتخاب کیا تفصر کبیر میں امام راضی رحمتہ اللہ تعالی علیہ نے سات سو کے قریب اسی آیات کا ہونا لکھا ہے بظاہر تضاد ہو سکتا ہے ان باتوں میں لیکن تضاد نہیں ہے وجہ یہ ہے کہ کچھ علماء نے ان آیات کو لیا جس کے ظاہر میں حکم موجود تھا کچھ علماء نے ان آیات کو بھی شامل کیا جس میں دلالت حکم پایا جا رہا تھا کچھ علماء نے اس میں مزید جو ہے وہ سد تو اپنے سلسلے کے اندر ہم فوکس تو رکھیں گے انہی آیات کو جس کا تعلق فقی احکام سے رہا ہے فقہی معاملات کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے مختلف باتوں کا ہمیں حکم دیا ہے جو فقہی مسائل کی بنیاد ہیں ماخذ ہیں انہیں سے استجال کر کے احکام بیان کیے گئے ہیں انہیں سے استجال کر کے مختلف حلال و حرام کے حکم جاری کیے گئے ہیں تو ان آیات کا سیکھنا ان کے بارے میں جاننا کتنا اہم ہے ایک تو اس اعتبار سے اہم ہے کہ ہمیں پتا ہو کہ قرآن مجید فقان حمید عبادات کے تعلق سے نماز کے تعلق سے روزے کے تعلق سے ہمارے جو معاشرتی معاملات ہیں اس کے تعلق سے خیز و فروغ کے تعلق سے کیا کیا جو ہے وہ حکم ہمیں اشاع فرماتا ہے دوسرا اس اعتبار سے بھی جاننا ضروری ہے کہ فی زمانہ جیسے جیسے دین سے دوری بڑھ رہی ہے علماء کی صحبت نایاب ہوتی جا رہی ہے لوگوں کے مشاغل بڑھ گئے ہیں تو اعتراضات بڑے جنم لیتے ہیں یہ چیز کہاں سے ثابت ہے کیوں ثابت ہے یہ کیوں حرال ہے کیوں حرام نہیں ہے اور بہت سارے لوگ ایسی باتوں کا بھی انکار کر رہے ہوتے ہیں کہ قرآن مجید فقان حمید نے بڑے واضح الفاظ کے ساتھ جن کا حکم بیان کیا ہوتا ہے تو یوں احکام قرآن کا جاننا نہ صرف یہ کہ دینی طلبہ کے لیے ضروری ہے بلکہ عوام کے لیے بھی بڑا ہی فائدہ مند ہے تو اپنے سلسلے کے اندر ہم فوکس تو رکھیں گے انہی آیات کو جس کا تعلق فکی احکام سے رہا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم ان آیات کو بھی کچھ نہ کچھ شامل رکھیں گے جس کا تعلق عقائد و نظریات سے ہے جس کا تعلق ان مرکزی چیزوں سے ہے کہ جس پر اسلام کے بہت ہی بنیادی قسم کے جو احکام ہیں وہ مرتب ہوتے ہیں آج کا سلسلہ ہمارا پہلا سلسلہ تھا اور جو کچھ مضمون ہیں وہ سارا مضمون میں بیان بھی نہیں کر پاؤں گا لیکن آج کے سلسلے میں جس آیت کا میں نے انتخاب کیا ہے اس کا تعلق ہے ایمانیات سے پہلا سلسلہ ہے ایمانیات کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کیا حکم دیا ہے آئیے دیکھتے ہیں کہ ایمانیات کے تعلق سے آج ہم نے کس آیت کو شامل کیا ہے کی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 فقد ضل ضلالاً اے ایمان والو ایمان رکھو اللہ اور اللہ کے رسول پر اور اس کتاب پر جو اپنے ان رسول پر اتاری اور اس کتاب پر جو پہلے اتاری اور جو نہ مانے اللہ اور اس کے فرشتوں اور کتابوں اور رسولوں اور قیامت کو تو وہ ضرور دور کی گمراہی میں پڑا محترم نظرین کرام قرآن مزید سقانی حمید کی صحاحت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان سے خطاب کرتے ہوئے انہیں ایمان پر ثابت قدم رہنے کا حکم دیا ہے یا نو اے ایمان والو ایمان پر ثابت قدم رہو اس آیت مبارکہ کے کیا عنوانات ہیں یعنی کون کون سے چیدہ پوائنٹس ہیں جن کو اس آیت مبارکہ کی تفسیر کرتے ہوئے ہم زیر بحث لے کر آئیں گے آئیے پہلے تو اجمالی طور پر ان کی فہرست دیکھتے ہیں آئی. سے مبارکہ کی عنوان نمبر ایک جو مسلمان ہیں ان کو ایمان پر ثابت قدم رہنے کا حکم دیا گیا ہے نمبر دو جو مسلمان نہیں ان کو ایمان لانے کا حکم دیا گیا ہے نمبر تین ایمان لانے کے لیے جن چیزوں کا اجمالی یا تفصیلی طور پر یقین ضروری ہے وہ کیا ہے نمبر چار ضروریاتی دین کے انکار سے کفر لازم آتا ہے اس بات کو بیان کیا گیا ہے نمبر پانچ کفر بڑی گمراہی اور دلالت بعیدہ ہے اور اس سے کم بد مذہبی چھوٹی گمراہی ہے محترم ناظرین نظرین کرایت مرکب میں جو چیزا چیزا نکات زیر بحث لائے جا سکتے ہیں ان کی لسٹ آپ نے ملاحظہ فرمائی اور میں اتنا ہی کہوں گا کہ आज کے سلسلے میں پہلے نقطے پر एक کر پاؤں گا اللہ نے چاہا تو مکمل اس کی جو تشریح وزی ہے اگلے سلسلے میں کوشش کروں گا پہلا نقطہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت و بارکہ میں مسلمانوں کو ایمان پر ثابت قدم رہنے کا حکم دیا ہے بال لوگ ہی سمجھتے ہیں کہ جی ایک دفعہ کلمہ لیا یا مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گئے تو اس کے بعد اب ایمان کی حفاظت ایمان کی ضرورت ایمان کے تعلق سے شکر کرنے کی جو باتیں ہیں اس کی کوئی اہمیت باقی نہیں رہ جاتی ہم تو مسلمان ہیں یہ غلط فہمی ہے ایسا نہیں ہے کہ ایمان کسی ایسے جامد چیز کا نام ہے جو ایک دفعہ وابستہ ہو گیا تو وہ جدا ہو ہی نہیں سکتا نہیں بلکہ ایمان جو ہے وہ جدا بھی ہو جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے مقامات پر اس بات کو بیان کیا ہے کہ ان ان چیزوں سے ایمان برباد ہو جایا کرتے ہیں یا ان لوگوں کے احوال بیان کیے ہیں جو اسلام لائق کافر ہو گئے کئی مواقع پر اس طرح کی آیا جو ہے وہ بیان کی گئی ہیں تو پہلے تو اس بات کا یقین کرنا ضروری ہے کہ ہم پر یہ لازم ہے کہ ہم مسلمان پیدا ہو گئے مسلمان ہیں الحمد للہ بلامین اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی صفت سے نوازا ہے تو اب ہم ہمیں اس بات کی بھی کوشش کرنی ہے کہ ہمارا ایمان سلامت رہے ہمارا ایمان باقی رہے ایمان کی ہم نے حفاظت کرنی ہے حدیث وارکا میں ارشاد ہوتا ہے امام حاکم رحمتہ اللہ تعالیٰ نے مشترک میں اس حدیث پاک کو نقل فرمایا کہ ایمان جو ہے وہ تمہارے اندر جو ایمان ہے وہ پرانا ہو جاتا ہے کما یخلق فعق جس طرح کپڑا پرانا ہو جایا کرتا ہے جب کپڑے آپ پہن رہے ہوتے ہیں تو پرانے ہو جاتے ہیں ایک تمسیل کو ذریعے بات بتائیے لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جن لوگوں سے کفریات سرزد ہو جاتے ہیں جن لوگوں سے ایسے افعال سرزد ہو جاتے ہیں جو دائر اسلام سے نکلنے کا باعث بنتے ہیں اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ وہ دینی تعلیمات سے دور دور دور دور دور بہت دور چلے جاتے ہیں اور ایمان کا جو معاملہ ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے پھر ایسے افعال یا ایسے کلمات یا ایسی حرکتیں سرزد ہوتی ہیں جس سے ایمان ضائع ہو جاتا ہے تو اس حدیث پاک میں اسی بات کو بیان کیا جا رہا ہے کہ جس طرح کپڑا بوسیدہ ہو جاتا ہے اس طرح ایمان کی بھی فکر کرنے کی ضرورت ہے ایمان کے تعلق سے بھی جو ہے وہ معاملات پیدا ہو جاتے ہیں فص اللہ, اللہ تعالی سے طلب کرو جدید المان افیع قلوب کم کہ تمہارے دلوں کے اندر ایمان جو ہے وہ باقی رہے تو جو تجدید ایمان ہے یہ حدیث مبارکہ اس کی اصل ہے کہ تجدید ایمان کی اس میں ترغیب دی گئی ہے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مدیث نے حمید میں ہمیں ارشاد فرمایا کہ خبردار تم نے مسلمان ہی مرنا ہے تو یہ آیت مبارکہ بھی اس حکم پر مشتمل ہے کہ ہمیں ایمان کی حفاظت کرنی ہے دیگر نکات رہ گئے فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے آج کا سلا ایک طرح سے تاروسی سلسلہ تھا اللہ نے چاہا تو اس آیت مبارکہ کی مکمل تفصیل ہم اگلے سلسلے میں تفصیل کے ساتھ سنیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں پرانے مجید فکان حمید کو سیکھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم م.